Yeah uh -huh. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الفتح کا مطالعہ کر رہے ہیں سورت فتح کی آیت نمبر 18 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ پرانی حکیم کا چھبیسواں پارہ ہے سورت الفتح ہے سورت الفتح کا نمبر 48 اور آیت نمبر 18 سے مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین سولاۃ والسلام اعلیٰ سید الانبیاء اب اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم واثابهم فتحا قریبا ومغنمات کثیرتا یأخذونها وكان الله عزیزا حکیم صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد و بارک ربش رحلی صدری ویسر علی عمری واہن الخد دتم السانی یفق قول وجاعلی وزیر من آہلی آمین یا رب العالمی صلی فتح کا ہم نے کل مطالعہ شروع کیا تھا صلح حدیبیہ کا تذکرہ اس کی شرائط اور بظاہر جو دب کر صلح ہو رہی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا پہلے رکوع کے رکو اختتام پر آیت نمبر دس میں بیعت کا ذکر آیا تھا دوسرے رقوع میں منافقین کا طرز عمل آیا جو اس موقع پر نہیں نکلے تھے اور اب تیسرا رقو شروع ہو رہا ہے آئے تمر 18 سے یہاں بھی بیت کا ذکر آ رہا ہے بیت رضوان جو اصحاب شجرانے شجر یعنی درخت درخت کے نیچے جو بیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے لی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اس بیت کا ذکر اب دوبارہ آ رہا ہے اشار ہوا سورہ فتح کی آیت امبر اٹھارہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین یقیناً اللہ تعالی ایمان والوں سے راضی ہو گیا اِذْ يُبَا يُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ جبکہ اے نبی علیہ السلام وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے فَعَلِمَ مَا, ما فِي قُلُوبِهِمْ پس اللہ کے علم میں تھا جو ان کے دلوں میں تھا یعنی خلوص فان زد سکین پس اللہ نے ان پر سکینت کی اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی وہ اطابم قریبہ اور بدلے میں انہیں قریبی فتح عطا فرما دی وہ قریبی فتح سات ہجری میں فتح خیبر کا معاملہ چند باتیں سائیت میں پہلی بات اللہ تعالی ایمان والوں سے راضی ہو گیا کون سے ایمان والے جو چودہ سو صحابہ نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے تھے ان کے لیے اللہ اپنی رضا کا اعلان فرما رہا ہے اسی لیے کہتے ہیں نا جب صحابہ اکرام کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین اور سنگولر یعنی واحد میں کسی کا ذکر ہو رضی اللہ تعالی ان ہو رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ صحابہ جن کے لیے اپنی رضا کا اللہ نے اعلان فرما دی ہاں ان کی کچھ خطائیں بھی تھیں مگر ان کی معافی کا بھی اللہ نے اعلان فرمایا اور ان کی رضا کا بھی یہ چودہ سو صحابہ جو ان کے دلوں میں دلوں میں تھا اللہ کے علم ان کے دلوں میں خلوص تھا ان کے دلوں میں ایمان تھا اللہ تعالیٰ خوب اس کو جانتا ہے تو صحابہ کرام کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی اللہ اپنے کلام میں دے رہا ہے جو قیامت تک محفوظ اور ان کے لیے اپنی رضا کا اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے اور درخت کے نیچے یہ بیت گئی تھی باقی اس بیت کے حوالے سے کل کچھ گفتگو آ چکی یہ بیتیں بیت الموت تھی جان دیں گے اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے مزید بنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو جماعت بنانے کا جو طریقہ بتایا وہ بیت کا طریقہ ہے آئیڈیل ترین تو خود حضور علیہ السلام کی جماعت تھی آپ اللہ کے رسول بھی آپ امیر بھی حضور کے بعد خلافت راشدہ خلفہ وہ بھی امیر ہوتے ان کے ہاتھ پر بیت ہوتی اس کے بعد امت میں جب بگاڑ اور زوال آنا شروع ہوا جتنی تحریکیں چلی وہ تحریکیں بھی بیت کے بنیاد پر تھی بہت مشہور تحریک سیدنا حسین کے رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی بیت لی ہمارے سندھو پاک میں ماضی قریب میں تحریک شہیدین شاہ اسماعی شہید رحمت اللہ علیہ سیدن شہید رحمت اللہ علیہ وہ بھی بیعت کی بنیاد پر تو چودہ صدیوں سے امت کو جو طریقہ آتا ہوا ہے ملا ہے قرآن سے سنت سے حدیث سے سیرت سے خلفۂ راشدین سے اور چودہ صدیوں کی تاریخ سے وہ بیعت کی بنیاد پر ہے اور اسی کو ذکر کیا گیا تھا کہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تنظیم اسلامی قائم کی تو بیعت کی بنیاد پر فرمائے کہ زر سکین تعلیم تو اللہ نے ان پر تسلی نازل فرمائی سکون اور اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی وہ اصاب ام فتح اور بدلے میں انہیں قریبی فتح عطا فرما دی وہ مغانی میں اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی یعنی فتح خیبر جو سات ہجری میں ہوئی بڑی اراضی مسلمانوں کو ملی یاد کیجیے عام مسلمانوں کے گھروں میں جب خوشحالی آ تھی تو کس نے کچھ تقاضہ کیا تھا حضور سے ازواج مطالرات نے وہ تفسیلم پڑھ چکے ہیں سورہ اہداب میں اکیس پارے کے خطام پر آیت تخیر والا معاملہ تو عام گھرانوں میں بھی خوشحالی آ گئی. اتنی اللہ تعالی نے غنیمت عطا فرمائی فتح خیبر سن سات ہجری وقان اللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے وہاں اللہ مغونی میں کثیرتن اور اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے نعمتوں کا یعنی غنیمتیں کسرت سے جن, جن کو تم حاصل کرو گے فعجل پس اللہ نے فوری آتا فرما دی و کفی انکم اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیز فائر کا ہو جانا جنگ بندی کا ہو جانا اس میں بڑی حکمتیں تھی ایک طرح دعوت دین کا بڑا موقع مسلمانوں کو ملا ہے تبھی آٹھ ہجری فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار کا لشکر حضور نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ ہے تو دوسری طرف اگر مشکین سے ذرا بھی سی فائر کا معاملہ ہوا تو ایک اور بڑا دشمن یہود جو خیبر میں جا جا کر آباد ہوئے تھے ان سے نمٹنے کا موقع ساتھ ہجری میں فتح خیبر کی صورت میں مل گیا بلی تکون آئے تاکہ یہ بات ایمان والوں کے لیے نشانی ہو جائے صراط مستقیم اور اللہ تم اس سیدھے راستے پر لے کر آگے بڑھاتا چلا جائے اس کی ہدایت دے دے بہو خرا علم تقدیر و علیہ قط اور ایک اور بھی فتح ہے جس پر ابھی تم نے قابو نہیں پایا اللہ سخالی نے اس کا احا تک کر رکھا ہے ایک مراد فتح مکہ جو کہ آٹھ ہجری میں اس کا معاملہ ہوا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِئِن قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے ولو قَاتَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارِ اگر کفار تم سے لڑتے تو پیٹ پھیڑتے اور پیٹ پھیڑ کر چلے جاتے تم اللہ یا جی ولا سیرا پھر وہ نہ تمہارے لیے پھر نہ وہ کوئی دوست پاتے اور نہ کوئی مددگار یہ تو ہوا سلاح کا معاملہ لیکن اگر یہ لڑنے پر آمادہ بھی ہوتے تو منہ کی کھاتے اور پی پھیر کر ان کو بھاگنا پڑتا کوئی ان کو مدد کہیں سے نہ ملتی بحول سنت اللہ قد خلت من قبل یہ اللہ کی سنت اس کا طریقہ ہے جو پہلے گزر چکا یعنی پہلوں کے معاملے میں یہی چلا آیا ہے سنت اللہ تبدیلا اور تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں اس کے میں اس کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤں گے مکہ وادی مکہ میں ان اس کے کہ تمہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تھی ہوا یہ کہل رہے ہیں اور گفت شدید جاری تھی اس دوران میں مشرقین کے ایک لشکر نے کو چھیڑ چھاڑ کرنا چاہیے مسلمانوں نے قابو بھی کر لیا اسی کے قریب مشرقین تھے لیکن پھر حضور علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا خیر سگالی کے طور پر اس کی طرف اشارہ تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے جب اللہ چاہے کہ جنگ ہونی ہو تو ہو کر رہی گی جیسے کہ بدر کا معاملہ وہاں انفال میں ہم نے پڑھا تھا تم چاہتے تو کبھی طے نہ کر پاتے اور جب اللہ نہ ہونے دینا چاہے تو پھر نہیں ہو سکتا ہاتھ میں بھی آ گئے لیکن ان کو ہاتھ لگایا نہیں گیا ان کو چھوڑ دیا گیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تمہارے ہاتھ ان سے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے گئے کیوں اس مرتبہ صلح ہونا یہی اللہ کی مشیت میں زیادہ پر حکمت بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک جھڑپ بھی نہ ہونے دی اور معاملہ صلح پر مکمل ہوا وکان اللہ تعمل روک اور تم جو کش کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے حم اللدین کفرو یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دو کو مان المس الحرام ہی تمہیں مسجد حرام سے روکا ولیحد یا معقوفن اب لوگا اور رکے ہوئے قربانی کے جانوروں کو کہ ان کے مقام پر پہنچنے سے روکا رکے ہوئے وہ جانور جو مخصوص کر دیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے قربان ہوں گے وہ حدی کے جانور سورہ معدہ میں بھی ذکر آیا تھا اور ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیا کرتے تھے ان کو بھی روک دیا گیا حالانکہ اللہ کے گھر کے طرف آنا یہ تو کفار و مشکین بھی کسی کو روکتے نہیں تھے اور حرمت والے مہینوں میں تو یہ یہ جو ہے وہ جنگ بھی روک دیا کرتے تھے لیکن اس موقع پر ان کی نقوت کا معاملہ ان کی اور ہٹ دھرمی کا لئے ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو روکا جو صرف اللہ کے گھر کا عمرہ ادا کرنے کے لیے زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے اور ان جانوروں کو بھی روک دیا اللہ البتا اللہ کی مشیت پہ تھا کہ یہ معاملہ نہ ہو اور اس میں کیا ایک اور حکمت پوشیدہ تھی اب اس کا بیان آ رہا ہے ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات اور اگر وہاں یعنی مکہ مکرمہ میں کچھ مؤمن مرد اور کچھ مؤمن عورتیں نہ ہوتی لم تعلموہم ان تطؤہم کہ تم انہیں نہیں جانتے تھے اے مسلمانوں کے تم انہیں پامال کر دے تھے یہ جنگ کا موقع کیوں نہ ہوا یہ مدبھیڑ کیوں نہ ہوئی کیوں اللہ تعالی نے صلح کا معاملہ کر دیا کوئی کوئی, ٹکر کیوں کوئی ٹکراؤ نہ ہوا وہاں کچھ ابھی مومن مرد عورتیں ہیں جو نکل نہیں سکے تھے وہاں سے یاد آیا سوریہ نسا 75 کیوں تم اللہ کے نام ایک جنگ نہیں کرتے کمزوروں کے لیے بوڑھوں کے لیے مردوں کے لیے بچوں کے لیے تو وہ کچھ وہاں ابھی ہیں مسلمانوں کو اندازہ نہیں اگر کوئی ہو جاتی کوئی مقابلہ ہو جاتا تو انجانے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ممکن تھا کچھ مسلمان شہید ہو جاتے جو مکہ مکرمہ میں تھے پتہ من رہا بغیر علم بس ان سے تمہیں پہنچ جاتا نادانی میں نقصان لیہد خیل اللہ رحمت می شاہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کا معاملہ کس اللہ کا معاملہ ہو گیا کوئی جنگ نہ ہوئی اور ایسے مسلمان جو ابھی یہاں پر کمزور ہے ہجرت نہ کر سکے وہ تمہارے ہاتھ قتل نہ ہو جائیں یہ بھی حکمت تھی اور دو برس بعد پونے دو برس بعد کیا ہوگا فتح مکہ کا معاملہ ہو جائے گا اور بغیر جنگ کے سارا عرب مسلمان ہو جائے گا اور کوئی اللہ کے گھر اور حدود حرم کی حرمت بھی پامال نہیں ہوگی یہ نقطہ بھی اہم ہے کیوں یہاں جنگ نہیں ہوئی ہے مشقین کی پٹائی بھی پہلے ہوئی تو بدر میں ان کو بلوا کر کی گئی حرم کی حدود میں نہیں ہوئی تاکہ اللہ, کی اللہ کا گھر اور حدود حرم اس کی اپنی رحمت میں داخل فرمائے علیما اگر وہ جدا ہو جاتے تو ہم آزاد دیتے ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب کیونکہ ابھی حدود حرم میں ہیں اللہ نے ایک رعایت کا معاملہ رکھا اگر جدا ہوتے, یہاں سے باہر ہوتے تو خوب ان کی پٹائی کروا دی جاتی عید جان الدین کفر فیلو بہم الحمیت حمیت الجاہلی یاد کرو جب کافروں نے اپنے دلوں میں زد اختیار کی زد بھی زمانۂ جاہلیت کی سی زد فرانس اللہ سکینتوں اعلیٰ رسول ہی تو اللہ تعالی نے اپنے رسول علیہ السلام پر ایمان والوں پر تسلی کی کیفیت نازل کی الزما کری مت تقوا اور انہیں تقوا کی بات پر قائم فرما دیا وَكَانُ احق کا بھی اور وہ اس کے زیادہ حقدار بھی تھے اور اس کے زیادہ اہل بھی تھے وہ خیال اللہ وبک الشعین علیماں اور اللہ تعالی ہر ہر شہ کا علم رکھنے والا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو کفار گئے انہوں نے اپنی ناک کا مسئلہ بنا مسلمانوں کو اللہ کے گھر کا تواف کرنے اور عمرہ کرنے سے روک دیا. لیکن مسلمانوں کی بھی تو جذبات تھے کوئی جنگ کا ارادہ تو نہیں تھا یہ اللہ کی طرف سے سکینت کا آ جانا یہ اللہ کی طرف سے اطمینان کا آ جانا جذبات کو تھام لینا یہ بھی اللہ کی نعمت تھی بظاہر جو سلا ہوئی دبکر ہوئی ہے بظاہر اس کی شرائط دیکھنے میں مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں اللہ نے اس پر اطمینان جو عطا کر دیا یہ زیادہ اسی میں اللہ کی طرف سے بندے اہل ایمان کے لیے خیر تھی اور وہی اس کے زیادہ حقدار بھی تھے ایک اور نقطہ سمجھنے کا یہ ہے مشہور واقعہ ہے اس موقع پر حضور صلاح کر رہے ہیں اور اس بات پر اتفاق ہوئی کہ مسلمانوں میں سے کوئی ادھر آئے گا تو لوٹایا نہیں جائے گا اور کفار میں سے کوئی مسلمان اگر ادھر چلا گیا تو لوٹایا جائے گا یاد آ واقعہ ابو جند رضی اللہ تعالیٰ وہ زنجیر و بیڑیوں توڑوا کر آ گئے زخمی حالت میں یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے آپ اندازہ کریں حضور کے پیارے صحابی ہیں اور چودہ سو صحابہ بھی موجود ہیں کیا بیت رہی ہوگی اور ہم آراب ہوتے تو چلو ابھی چلو میرے ساتھ ختم ہوگی بات تم تو بھاگ کر آ گئے ہو ہم عراب تو شاید وی آؤٹ نکال لیتے نا حضور نے فرمایا کہ نہیں ابو جندل میں وعدہ دے چکا ہوں اللہ اکبر یہاں سے کوئی مسلمانوں کی طرف آئے گا تو لوٹایا جائے گا تم واپس جاؤ تم واپس جاؤ سوچیے مطلب حضور پیارے صحابی سامنے سامنے کیجیے تم جاؤ ابو جاندل میں وعدہ دے چکا ہوں میں ہم اور آپ ہوتے میں بھی بڑا کمزور ہوں بھائی ہم کہتے ابھی تو معاہدہ ہوا ہے نا ابھی تو ایگزیکشن شروع ہوگی ابھی ہمیں جانے تو دو واپس مدینہ جانے تو دو تم اپنے گھروں کو جب ہم جائیں تب ایکشن شروع ہوگی نا بھائی نہ میں وعدہ دے چکا ہوں یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام یہ ان کا اخلاق ہے اور ساتھی سامنے زخمی حالت میں تم واپس جاؤ اللہ راستہ تمہارے لیے پیدا کر دے گا اور کیسا راستہ اللہ نے بنا وہ سیرت کی کتابوں پڑھے یہ گئے دو تین ساتھی اور پھر وہاں سے نکلے ہیں اور راستے میں ایک جگہ انہوں نے ٹھکانہ بنایا آنے جانے والوں کے اوپر یہ نگاہ رکھتے تھے ان لوگوں نے کہا بھائی تم سارے جاؤ جان چھوڑو ہماری وہ تفصیلی واقعی بڑا دلچسپ سیرت کی کتاب میں لیکن اس موقع پر یہ تقویٰ اللہ کا میں وعدہ دے چکا ہوں ابو جندل تم واپس چلے جاؤ اللہ تمہارے لیے کوئی سبیل کا معاملہ فرما دے گا اللہ اکبر وَكَانُ أحق اور وہ اس تقوی کی بات کے زیادہ حقدار بھی تھے اور اہل بھی وکان اللہ شعین علیم اور اللہ تعالی ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے اب وہ خواب جو حضور نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام کو دکھایا گیا اور پیغمبروں کا خواب وہیں پر مبنی ہوتا ہے اب اللہ نے اس کو جو سچ فرما دیا سچ کر دکھایا اس کا تذکرہ آ رہا ہے لقد صدق اللہ رسولہ بالحق یقیناً اللہ تعالی نے اپنے رسول کا خواب حقیقت بنا کر سچ کر دیا لطت الحرام الله عمین کہ تو اللہ نے چاہا تھا تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گئے امن کے ساتھ محلقین کچھ اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے وہ مقصرین اور کچھ اپنے بالوں کو کم کرواتے ہوئے قصر کرتے ہوئے لا تخافون تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا دو تین باتیں ہیں پہلی بات ایک صحابی نے نرس کیا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے تو کہا تھا کہ عمرہ ہوگا اللہ نے قرآن میں عائد بھی عطا فرمائی تو حضور نے فرمایا بھائی یہ کہا تھا کہ عمرہ ہوگا یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہوگا یہ بھی ایک مزاح حص سچ ہے حضور کی ہاں مزاح ہے وہاں جھوٹ نہیں ملے گا لیکن وہاں کسی کی تذلیل نہیں ملے گی ہم لوگوں کا مذاق کیا ہے جھوٹ سے شروع ہوتا ہے ذلیل کرنے پر ختم ہوتا ہے تبھی وہ غلط ہے ابھی آئے گا شروع حضرات میں ذکر اس کا حضور کیا ہاں مزاح ملے گا مگر اس میں سچ ہوگا اور نمبر دو کسی کی تذلیل نہیں ہوگی ایک دو مثالے اگے دیں گے انشاء اللہ تعالی تو اپ نے فرمایا بھائی ہاں اللہ نے فرمایا تھا. اللہ نے دکھایا تھا کہ عمرہ ہوگا یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہوگا تو اگلے سال عمرہ قضا ہوا ہے سات ہجری میں مسلمان گئے ہیں اور کفار بیت اللہ شریف کو خالی کر دیا مسلمانوں نے وہاں پر جو ہے وہ عمرہ بھی ادا کیا اور وہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ جب مسلمان گئے ہیں تو کچھ مشرقین نے کہا کہ کمزور ہو گئے لوگ مدینہ جا کر تو حضور نے کہا اکڑ کے چلو وہ جو طواف کرتے ہیں ہاں? اس میں جو اکڑ کر چلنا پہلے تین چکروں کے اندر وہ رمل کا معاملہ یہ اسی موقع پر یہ نہ ویسے اللہ کو پسند نہیں اگر آج دکھاؤ ان کو کہ ہم کوئی کمزور نہیں ہم بلکہ جیدار اور طاقتور ہیں یہ حضور نے اس موقع پر کروایا صلی اللہ علیہ وسلم امرۃ القضاء سات ہجری میں ایک بات دوسری بات انشاءاللہ اللہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ نے چاہا تو کیا مطلب بھائی اللہ کی مشیت جب ہوگی تب ہوگا چھ ہجری میں خواب دکھایا ہے تم اپنے گھروں سے نکل بھی گئے ہو مکہ کے قریب بھی پہنچ گئے ہو مگر اللہ کی مشیت میں نہیں اب اللہ نے کب چاہا اگلے سال اللہ تعالیٰ لیکن اس چاہت کے پیچھے مشیت مشیت کے ساتھ حکمتیں وہ آ چکی ہیں صلح خدیبیا کے بیان کے ذیل میں محلقین اور او سکم اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے مردوں کے لیے تو یہی ہے نا کہ پسندیدہ کیا سارے سر کے بال صاف کروا لیں حج کے موقع پر عمرے کے موقع پر اللہ ہم سب کو توفیق فرمائے اور حضور نبی اکرم علیہ السلام نے سارے سر کے بال منڈانے والوں کو تین مرتبہ دعا دی اور کرنا کرنا کچھ بال کم کرنا وہ ایک دفعہ دعا دی اور خواتین کے تو ایک ہی معاملہ ہے وہ انگلی کے پور کے بقدر کاٹ لیں ان کو تو یہ نظر مل جائے گا انشاءاللہ مردوں کے لیے معاملہ ہے کہ افضل کیا ہے سارے سر کے بال منڈوا لینا زمنا نے کیا ہے ان بالوں پر بڑا پیسہ لگایا جاتا ہے بھائی سنوارنے کے لیے اگر اڑ جائیں تو دوبارہ لگانے کے لیے وہ بقول شخص کے بعض لوگوں کو بیس بیس لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں اور بعض لوگ جو وہ سو روپے کی ٹوپی لگا لیتے مسئلہ حل ہو جاتا الحمد رب العالمین جن کو سمجھ آ ان کا بھی بھلا جن کو سمجھ نہ آئی ان کا بھی بھلا ٹھیک ہے لیکن بھالو یہ زینت کا اظہار ہے نا اللہ چاہتا ہے کہ تم میرے لیے اپنی زینت کو بھی ختم کر دو کہنے والوں نے کہا اور لکھا کہ قدیم دور میں غلام ہونے کی علامت رومن امپائر کو ذہن میں رکھیے گا آ, قدیم دور میں غلام ہونے کی علامت ہوتی تھی گنجا ہونا تو تم اللہ کی خاطر اپنی زینت کو بھی اڑا دو اڑا دو اور اپنے غلام ہونے بندے ہونے کا اعلان کر دو اس کی فدیلت زیادہ ہے اور ایک مرتبہ دعا حضور نے فرمائی قصر کرنے والے یعنی کچھ بال قطرانا لا تخافون کوئی خوف نہیں ہوگا فعلیم معلوم کا عالم بس اللہ کے علم میں تھا جو تمہارے علم میں نہیں تھا فضالم من زالی کا فتح کریمہ بس اللہ تعالی نے اس فتح سے پہلے ایک قریبی فتح عطا فرما دی فتح مکہ بعد میں ہے قریبی فتح یہ خیبر ہے اور سب سے ایک کھلی فتح کس کو کہا گیا سلح ادیبیہ کو کہ جو بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے بقیہ دیگر فتوحات کے اعتبار سے عجیب بات ہے جس میں دب کر سلح ہو رہی ہے اس کو ٹرننگ پوائنٹ کہا جا رہا ہے اس کے بعد خیبر آ رہا ہے اس کے بعد فتح مکہ کا معاملہ آ رہا ہے اس کے بعد تبوک بھی آئے گا عجیب بات ہے نا جہاں دب کے بداہی ہو رہی ہے اللہ فرما رہا ہے یہ فتح مبین ہے جو دیگر فتوحات کا باعث بنی ہے رسول بالحدا دین الحق عالدین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الحدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر و دین الحق دین حق دین اسلام دے کر لیو بہرحو عالدین کلیہ تاکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق دین اسلام کو کل نظام کل سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں وہ کفا بل شہیدہ اس کے دو ترجمے مکمل ممکن ہیں اور اللہ اس بات پر بطور گواہ کافی ہے اور دوسرا ترجمہ اللہ اس کام کے لیے بطور مددگار کافی ہے یہ مددگار کا ترجمہ شہید کا کیا گیا ہے قرآن میں بھی سورہ توبہ آیتم 23 اور 24 میں جہاں قرآن حکیم کا چیلنج بیان ہوا ہے یہ ہے حضور نبی اکرم علیہ السلام کا مشن تھوڑا سکر سورہ توبہ کی آیتمت تینتیس میں یہی الفاظ آئے تھے تھوڑے سے فرق کے ساتھ اور اب یہاں سور فتحت 28 میں پڑھ رہے ہیں. کل تھوڑی وضاحت ہو جائے گی صف کی آیت نمبر نو میں کل ہم تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ مختصرا یہ کہ حضور علیہ السلام کا یہ انقلابی اور تکمیلی مشن ہے قرآن کیوں عطا کیا گیا اس کے احکام کا نفاذ ہو یہ دین حق دین اسلام کیوں دیا گیا اس کا نفاذ ہو نظامی زندگی پر اللہ کا حکم نافذ ہو یہ انقلابی مشن تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کا البتہ اللہ شان دیکھے ابھی تو دبکر سلا ہو رہی نا ابھی تو واپس جا رہے ہیں؟ ابھی تو بظاہر حضور کو بھیجا کس کام کے لیے؟ اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے بظاہر یہ جو معاملہ ہوا اس سے مایوس نہ ہو جانا پریشان نہ ہو جانا بھیجا اسی مقصد کے لیے کہ یہ دین غالب ہو جائے میرے اور آپ کے لیے تھوڑی موٹیویشن کیا ہے اس وقت کی مغلوبیت سے اندھیروں سے باطل کے بظاہر چرچے سے اور اس کے غالب ہونے سے مایوس نہ ہونا پریشان نہ ہونا تم اپنا کام کیے چلے جاؤ کیے چلے جاؤ کیے چلے جاؤ یہ دین تو آیا اس لیے کہ اس نے غالب ہونا ہے اور یہ مشن ہے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا وہ کفا بلّہ شہینہ اللہ اس بات پر بطور گواہ کافی ہے اور دوسرا ترجمہ اللہ اس کام کے لیے بطور مددگار کافی ہے دین تو اللہ کا ہے غالب وہی کرے گا جیسے وہ اب رہا آیا تھا نا تو عبد نے کیا کہا تھا وہ بھائی میرے اوٹ واپس کر کا میں تو سمجھا تم گھر کی بات کرنے آئے ہو کہ گھر میرا تھوڑا ہی ہے اونٹ میرے میرے اونٹ واپس کر جی گھر کس کا ہے اللہ دیکھ لے گا اس کو اللہ کا بھی تو دین تو اللہ کا غالب وہ کرے گا لیکن ظاہر کے اسباب کے تحت مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے اس پر اللہ کہتے ہے اللہ کے مددگار بن جاؤ کونو انصار اللہ یہ بھی کل سورج صف کی آیت نمبر میں ان اللہ تعالیٰ پڑھیں گے اب اگلی آیت ہے صورت کی آخری آیت بڑی قیمت بڑا قیمتی مقام محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بھائی سوالات سبھی اللہ کے رسول مگر ہر رسول کی اپنی اپنی شانیں ہیں نا آدم ہے سفی اللہ اللہ نے چنا علیہ السلام نوح ہے نجی اللہ اللہ نے نجاد دی علیہ السلام ابراہیم ہے خلیر اللہ اللہ نے رازداری کا دوست بنایا کلیم اللہ اللہ تعالی نے سے کلام فرمایا اور عیسا ہے روح اللہ کلیمت اللہ اللہ کی طرف سے روح اللہ کا ایک کلمہ. محمد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی تمام خوبیاں ب تمام و کمال تکمیری شان کے ساتھ مکمل کر دی گئی امام الانبیاء میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو دوسرا وہ جو کل کہا تھا کہ آجرس کروں گا وہ یہ ہے کہ سدا نامہ لکھا جا رہا تھا تو سیدنا علی لکھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ حضول نبی اکرم علی السلامی لکھو علی یہ صلح ہو رہی محمد اور رسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان لکھ دیا قریش نے پھڈا کر دیا بھائی یہ مٹائے اگر رسول مان لے آپ کو تو بھی جھگڑا کرائے گا تو حضول کرما علی ذرا اس کو مٹا دو یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں مجھے تو آپ ایسا معاف کر دیں اچھا اچھا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کیوں کہا حضور نے آپ امید تھے ذہن میں رکھیے اچھا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے پھر آپ نے مٹایا کہا چلو لکھو محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ میں ہو رہی سلح ہو گئی اللہ کہہ رہے تم نہیں مانتے تو کیا ہوا اللہ نے تو بھیجا ہے خود اور اللہ اعلان کرتا ہے اور قیامت تک لکھا رہے گا اور قیامت تک پڑھا جائے گا محمد اللہ محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں لدین اور جو ان کے ساتھ ہیں صحاب کرام اشدار کفار پر بڑے وہ سخت ہیں اس کا ایک بڑا اچھا مفہوم بھی مفسرین نے بلکہ کئی محسری بیان فرمایا یہ سخت ہونا کس معاملے میں سخت ہونا ہے کہ یہ استقامت کے پہاڑ ہیں یہ جو کفار مظالم ڈھارے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کو رائے حق سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ڈٹے رہیں گے پہاڑوں کی طرح سخت ہیں چٹانوں کی طرح مضبوط ہیں ان کو اس موقف سے حق کے موقف سے ہٹانا ممکن نہیں یہ بکاؤ مال نہیں ہیں اللہ اکبر یہ استقامت کا مظاہرہ کرنے والے اس مفہوم میں بڑے سخت ہے استقامت میں بڑے پکے ہیں برحما او آپس میں بڑے رحم دل ہیں اور ہاں جب دین دشمنوں کے بارے میں سختی ہوگی نا تو رحمت آپس میں ہوگی کیونکہ بہرحال ہمارے اندر اللہ تعالی نے غصے کا ناراضگی کا بفھر جانے کا جذبہ تو رکھا ہوا ہے صحیح جگہ نکلنا چاہیے نا بھائی جب صحیح جگہ نہیں نکلے گا تو پھر کہاں نکلے گا ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ایک دوسرے پہ غصہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اپنا سارا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی کر کے معاف گا بھائی ہو رہے گا نہیں ہو رہا اگر صحیح جگہ نکل جائے غصہ تو غلط جگہ نہیں نہیں اب صحیح جگہ نکل نہیں رہا دین سے دشمنی کرنے والوں کے بارے میں کوئی اندر جذبات ہی نہیں آ رہے تو جذبات نکلنے تو ہے نا آپس میں ہی نکالنا ہے بھائی تو بھائی ادھر کر لو رخ توپوں کا ادھر سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء اسی نے بہت سے علماء نے لکھا ادھر دین دشمنوں کے بارے میں دلوں میں سختی سارے کفار نہیں جو دین کے دشمن ہے یہ موضوعی کل آ جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ بولیں گے کل کیا کیا آئے گا بھائی بہت کچھ آئے گا انشاءاللہ تالہ. کل سورہ ممتحنہ کی آئے تمبر آٹھ اور نو میں آ جائے گا کن کفار سے حسین سلوک ہو سکتا ہے اور کن سے نہیں ہو سکتا تو جن سے نہیں ہو سکتا ان کے بارے میں دلوں میں سختی اگر ہوگی تو ادھر آپس میں رحم دلی کا معاملہ ہوگا اب صحابہ کی بڑی پیاری شان بیان ہو رہی اور یہ وہ جماعت جس نے اولند محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد فرمائی ہے تو اب یہ صفات ہمیں بھی اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے کیا روحما او بین آپس میں بڑے رحم دل ہیں ہے نا جیسے حدیث شریف میں آتا ہے ابھی ذکر آیا چاہتا ہے کہ عمارت کی مانند ہے جسم کی مانند ہے روح ماں یہ تو ہے آپس کی رحم دلی اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے تراہ مان سجدا تم انہیں رکو کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے اللہ والے ہیں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں خاص خبر وہ رات کا قیام کا معاملہ صحابہ کرام کے بارے میں ایرانی جاسوسوں نے کیا رپورٹ دی رحبان کے وہ راہب تھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے روتے تھے اور دن میں وہ گھوڑی کی پیٹ پر جہاد و کتال کے میدان میں ہوا کرتے تھے یا بتاخ من اللہ وانا وہ تلاش کرتے اللہ کا فضل اور اس کی رضا یہ ہے اللہ والوں کی صفت وہ مقصود ان کا کیا اللہ راضی ہو جائے وہ دین کا کام بھی کریں گے تو اپنی بابا کے لیے نہیں اپنی فیم کے لیے نہیں اپنی شہرت کے لیے نہیں مال بٹورنے کے لیے نہیں دنیا میں فلرش ہونے کے لیے نہیں اللہ راضی ہو جائے ان کی محنت کا مقصود کیا ہے اللہ راضی ہو جائے سورہ دہار میں پڑیں گے انتیس سپارے میں ان نمانوں کو ملی وجہ لا نوری کم جزاؤں والا شکورہ ہم تو بے کھلاتے ہیں اللہ کے خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری چاہتے ہیں اللہ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے آپ کو بھی اخلاص عطا فرمائے ساری محنتوں کا حاصل کیا اللہ راضی ہو جائے یہ من اللہ وہ تلاش کرتے اللہ کا فضل اور اس کی رضا سیماجو ہی ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں ان کے اللہ والے ہونے کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں اس سے مراد وہ ماتھے کا نشان نہیں ہے بھائی ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی ہیں برسوں کے نماز یہ کوئی نشان نہیں اور کچھ کا معاملہ جلد کا معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چند دنوں میں نشان آ جاتا ہے یہ نشان مراد نہیں ہے یہ نشان مراد نہیں پھر کیا مراد ہے اللہ والا ہوگا چہرے پر نور ہوگا انشاءاللہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا اس کا چہرہ بتا دے گا اس کی چال بتا دے گی وعباد اور رحمان الدین یمسون الردی ہونا سورف فرقان کے آخر میں رحمان کے بندے زمین پر آجزی سے چلتے ہیں. بندے نا بندے بن کر چلتے ہیں اکڑتے نہیں ہیں تو ان کے چہروں پر اثرات ان کے سجدوں کے اللہ والے ہیں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں اللہ کے اتاد گزار ہیں اللہ کے فرما بردار ہیں ان کا چہرہ بتائے گا ان کی گفتگو بتائے گی ان کی چال ڈھال بتائے گی ان کے معاملات بتائیں گے ان کی روش بتائے گی جیسے حدیث میں آیا مؤمن وہ ہے جسے جس دیکھ کر اللہ تعالی یاد آ جائے اور جو مکار ہوتا ہے نا بھائی مکار چال باز فراڈی قسم کے لوگ اندر باتن میں گندگی چہرے پر آ جاتی گفتگو میں آ جاتی ہے گیٹ اپ میں نظر آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں واقع اخلاص پر رکھے اور اللہ واقعہ مطلب یہ ان کی مثال ہے تو میں وہ مطلوب فل انجیل اور انجیل میں ان کی مثال ان کی صفت یہ مثال ایسی ہے جیسے ایک کھیتی جس نے اپنی سوئی نکالی پھر اسے مضبوط کیا پھر وہ موٹی ہو گئی پھر اپنے تنے پر وہ کھڑی ہو گئی یعجب جب وہ کسان کو بہت بھلی لگتی ہے لی کبھی الکفار تاکہ اس سے کفار کو غصہ دلائے انجین میں مثال کیا ہے ایک فصل کا اگنے کا عمل شروع ہونا پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی اور وہ لہلہانے لگی اس کو دیکھ کر کسان بڑا خوش ہو رہا ہے کفار غصے میں آ رہے کون امام المبیا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند صحابہ مکہ مکرمہ میں ایک سو پچیس افراد ایمان لائے میکسیمم تیرہ سال میں میکسیمم ایک سو پچیس افراد یہ ابتدا چھوٹی سی ایک فصل بہت قیمتی ہاں لیکن چھوٹی فصل اگانا شروع کی محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اب یہ پورا درخت تناور بن چکا ہے اور یہ جماعت تیار ہوگی حضور دیکھتے ہیں خوشی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کافر دیکھتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے یہ قرآن بتا ہے کہ تورات میں بھی مثال انجیل میں بھی مثال آج بھی تورات اور انجیل بائبل کا اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ تمام تبدیلیوں کے باوجود ان میں ریفرنسز موجود ہیں جو ہمارے مفسرین نے بھی کوٹ کیے قرآن آج پڑھ رہے قیامت تک پڑھیں گے اگر قرآن یہ مثالیں بیان فرمارے تو اللہ کی شان ہے کہ کچھ مثالیں باقی رہیں گی اب سنیے جب قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی مثالیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں تو حضور کی مثالیں تو اول درجے میں موجود ہوں گی یہ بھی ہم نے پڑھا سورہ آراف آیت نمبر ایک میں 157 میں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ الصَّالِحَاتِ وَأَجْرًا <عظیمًا> اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک امال کیے کہ ان کے لیے مفرت اور اجر عظیم ہے اللہ نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ کرام پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے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 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرن إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف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 لَْسَ فجًَاَّ مَمَثوكافِرين والَّذينَ جَغَدُ فيينلَ نَهدِيًاهُم سُبناَا والَّذينَ جهدوا فيين لَ نَحْدًاهُم سُبُناَا وَإِن الله لَعَ المُحسِنين